فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك فطاف المروة من شعاته فًا حجج بيت ابك مرا فملَ أي يَّ ف فيما وَمن سَّ خيرًا فكَّ الله ش في صدق اللہ <تصفح> ہر چن جی تھم دو سلا تاریخ تمجید تقدی عثمانی کل है कि जो अपने बंदे दे अमल रबलाक बड़ी कदर की निगाह देखता है अपने बंदे की संभाल के रख दु परवरिश करता है اندر اضافہ فرما دا ہے کہ چھوٹی تو چھوٹی نیکی پہاڑ جیسی بن جاتی ہے اور بندہ قیامت دن جس ویسے دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا اللہ کرے کہ ابھی بھی ایسے ہی بندیا اندر شامل اور شریک ہو جائیے جنہ اللہ سنبھال سنبھال کے رکھ رہے ہیں جنہ دیا نیکیاں نو بڑھا رہے ہیں انہوں اندر اضافہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا لا من المعروف کہ کدی بھی کسی نیکی نکیم نہ سمجھنا معمولی پیار نہ کرنا کہ کی عظر ملے گا پھر اپنی حیثیت اور اپنے مرتبے ہی ازر دے گا مثال دیتی کسی نیک معمولی ایک دوسرے بھی معمولی نہ سمجھ ایک دوسرے, نو ایک دوسرے نو خوش ہو کے مسکرا کے وقت فرمایا جس پہلے دو بندے اللہ خوش ہو کے مل رہے ہوں اللہ آسمان سے اپنے فرشتیا نئے ہوں یا رشتےوں دیکھو میرے دو بندے خاطر اور خوش ہو کے انہوں پہچان لو اچھی طرح انہوں دیکھ لو این خوش ہم اور گواہ بن جاؤ این کد کا میں اپنے ان دو بندیاں کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں لا تحت من فرمایا کسی نیکی نکیب نہ معمولی نہ جا کسی نیکی نو معمولی سمجھ کے چڈ دینا ہے اور کسی گنا معمولی سمجھ کے اختیار کرتے ہیں. نیکی کی جزا اللہ نے دینی ہے گناہ کی سزا بھی اللہ نے دینی. نبی عبادی ان و فرمایا اے میرے, میرے بندیا نو خبر دے اطلاع دے انکوریم ان کہ میں بخشن آمان کہ میں بہت بڑا بخشن والا دیکھنا جی پکڑ لگوں پہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے میری کرپ بھی بڑی شدید ہے نیکی نو معمول لی سمجھ کے چڈ دینا بد نصیبی ہے گناہ نو معمول لی سمجھ کے اختیار کر لینا یہ بھی بڑی بد قسمتی ہے अल्लाह सकी का शौक दे दे नेकी का जौक दे दे तलाश करते फिर अल्लाह सानू गुना गुना बचते फिरिए बहुत बड़ी नेकी के बारे हज बहुत बड़ी, है। बहुत बड़ी नेकी है बहुत बड़ा अमल है और ये अर्ज किया जा चुका है کہ جس بندے نے نیکی بھی نیت نل حج کر لیا کہ اللہ مینو دے اللہ میری ثواب دے اللہ میرے سے راضی ہو جائے اس نیت نل حج کر لیا حج کس طرح کرنا ہے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الگا موقع تے بار بار یہ ارشاد فرمایا خزو منا مناسککم کم کزو امی اے میرے کم اے میرے ساتھی ہوناسک حج, ہو، حج, دے مناسک، حج دے ارکان میرے کو اچھی طرح سیکھ لو سمجھ لو ہو سکتا ہے کہ آئندہ اچھی اس طرح جمع نہ ہو سکیے ایسے اکٹھے نہ ہو سکیے یہ اللہ اپنے حبیب کی جی زبان سے الفاظ نکلوا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور سچ مچ ایسا ہی ہوا کہ نہ زمین نے نہ آتمان نے ایسا کوئی منظر پھر دوبارہ نہ دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے تشریف لے گئے ہوں اللہ نے اپنے قول بلا لیا آئندہ حج آؤ تو پہلے منا سے کم میرے کو حج دے ارکان سیکھ لو اج کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لو طریقہ بیان کرتے ہوئے اس مقام گزشتہ پہ پہ گشتہ کہ جان والا مسافر نیکی دی نیت نال احران بن کے تلبیا کہ اظہار اقرار کرتا ہوا اپنی حاضری لگوا رہا ہے اللہ میں تیرے گھر آ رہا اللہ میں پہنچ رہا اللہ میں آ رہی اللہ میں آ رہا میری حاضری لگا لیا اللہ بیت اللہ اندر کس ویل داخل ہوں اللہ اخوا بے کا دعا پڑھتا ہوا ہوئے ہوئے مسجد اندر داخل ہوگیا مسلمان پڑھنی چاہیے جا مفہوم یہ ہے کہ اللہ میں تیرے گھر داخل ہو رہا تیرے گھر آ رہا ہوں اپنی رحمت دے دروازے میرے واسطے کھول اللہ رحمت اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے کھولتے اللہ تو بڑا ہو سکتا ہے پڑھتا ہوا داخل ہوا بیت اللہ سے نظر پی فورن زبان کے الفاظ آ جانے چاہیے اللہ تقریم اللہ اپنے اس گھر کی عزت نظر بڑھا دے اللہ یہ مرتبہ ہو بلند کر دے اللہ ادگ و احترام زیادہ فرما دے بیت اللہ حق ہو جان والے تے احرام پہننے والے جڑا اس نیت نل گیا ہے کہ میں جا کے عمرہ کرنا ہے پھر مقررہ تاریخ حج کرنا ہے ایسے مسافر سے بیت اللہ کا حق یہ ہے کہ نہ تے بیٹھے نہ دو نقل پڑے جہاں کہ مسجد اندر داخل ہون ہوگیا پڑھن دا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد المسجد احرام پہن کے اندر جہاں داخل ہویا ہے اوزے سے بیت اللہ دا حق یہ ہے کہ سب تو پہلا کام اے کرے کہ جاندے طواف شروع کرے. کیونکہ کراف سوائے بیت اللہ دے روئے زمین اندر کسی ہوگا ہی نہیں جا سکتا زمین اللہ نے اپنا ایک ہر مقرر فرما دیتا جنو بیت اللہ کعبہ مسجد الحرام کئی نام نے بیت العتیق سب تو قدیم ترین کر بیت العتیق دے بیت قدیم ترین اندر بھی فرمایا ان اَوَّلَ بَيْتٍ بُبِعَلِ النَّاسِ لَلَّذِي میں اپنی عبادت واسطے لوگ نے جب مرکز اور نربر مقرر پہلا گھر میں بنوایا ہے للکا لوگو مکے اندر گئے سب تو قدیم ترین اللہ کا گھر ہے جتنے بندیا عبادت کا حکم دن صفائی پیغمبروں کو مستد اپنے خلیل اپنے دوست پیغمبر پیغمبر ساری دوست سن اللہ دے ساری محب اور محبوب سن اللہ دے جل مگر ابراہیم علیہ اسلام کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے لگتے خلیل اللہ نے مخاطم کر کے فرمایا ابراہیم خلیل اپنے خلیل پیغمبر کو اپنے خلیل دے بیٹھے زبیف پیغمبر کولو علیہ ہم ایک گھر کی صفائی کروائی ہے حکم درا بھائی اے ابراہیم اے اسماعیل میرے گھر کرو تاہر بھائی اے میرے خلیل اے زبی میرے گھر صاف کرو کاسے واسطے یہ تین اتنے تباہ کرنے والے آنگے تباہ کرنے والے واسطے صاف کرو کے والے, سجدے والے میرے صفائی کر حق یہ ہے سہن کے جان والے تے کہ تواف شروع کیتا جائے میں لگا سا کہ اللہ نے زمین اندر بیت اللہ نو مرتبہ دیتا ہے کہ تواب کیتا جائے اور آسمان سے بیت بیت المعمور ہے ایک اللہ کا چوبی بھی بارہ مہینے چلی گنٹے جاری رہتا ہے سوائے فردی نماز پڑھن دے دوران دے چند منٹ تباف رکد ہے ورنہ چوبی گھنٹے طباف کرنے واسطے فرمایا وہ شروع کرنا ہے اس نے شروع کرنا ہے اندر وہ پتھر نصب ہے جہد نام حجرِ اسوت ہے حجرے اسوت دے بہت زیادہ سیاح پتھر یہ پتھر جنت چوں آیا ہوا ہے آدم علیہ السلام جس ویلے جنت چو آئے زمین پہ پہنچے ادو یہاں ہی یہ پتھر بھی زمین پہ آیا مگر یہ ادو سیاہ نہیں تھی یہ چمکدار تھی منور اور روشن تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس ویسے زمین پہ آیا ہے جنت جنگت ساری روئے زمین پہ مشرق کو لے کے مغرب تک شمال کو لے کے جنوب تک رات کو کسے نے اپنے گھر کوئی دیا جلان کی دی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی اس پتھر دی روشنی ہر جگہ پہنچنی پوری روئے ہو یہ پھر سیاح کتنا ہو گیا کالا کتنا ہو گیا انسان گناہ کے گنا وہاں جس طرح جس طرح ابن آدم نے گناہ کرنے شروع کر دیتے اللہ دیا نافرمانی پرواہنی شروع کر دی گناہ کا اکث اس پتھر پہ پہنا شروع ہو گیا اور سامنے رکھ کے سامنے یہ بات سنی لینی چاہیے پر مایا محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ جس ویلے گناہ کرتا ہے تو یہ دل سے ایک سیاح نقطہ پہ اگر تو کر ہے، اپنے رب دیکھ چکا ہے وہ معفی منگ اس نقطے نو صاف کر دا دا ہے دل پھر پاک صاف ہو جا معافی نہیں منگی توبہ نہیں کی تھی، اپنے رب دے سامنے نہیں چکیا ایک گناہ گنا ایک نقطہ دوسرے نل دوسرا تیسرے تیسرا ہٹا کہ ایک ایسا وقت آ جائے کہ پورا وہ دل جہی چھپ جائے اور اے ہی کیفیت تھی سی کافلان جنہ کے بارے اندر اللہ نے پرانے مجید اندر ارشاد فرمایا کہ وہ خود اپنی زبان سے پہنتے سن وکالو کلو بولا اے محمد صلی اللہ علیہ تنیاں مرضی تقریرا کر ل جن مرضی وہ خطبے دے ل مرضی قرآن پڑھا لنا دلان سے ایسی تہ چڑی ہوئی ہے ایسا غلاف چڑھا ہوا ہے کہ تیری کسے غلط اثر نہیں ہو دا اپنی زبان تو کہیں اللہ پرمان بلہ اللہ یہ مسلسل انکار اور کفر کی وجہ اللہ نے دلان سے لالت کی ایک تہ چڑھا دی اسی نو قرآن اندر دوسرے الفاظ اندر اس طرح فرمایا خط امرا دلوں کہ کفر نکل نہیں سکتا ایمان داخل نہیں ہو اللہ جتنا اس پتھر پھیلی چڑھتی چلی گئی اور قیامت تک وہ مزید سیاہ ہوں چلا جا رہا اسی طرح انسانی دل سیاہ ہیں نسخہ بھی سواہ فرمایا سادہ دین ایسا کامل اور مکمل دین ہے ایسا روشن اور منور دین ہے مسلے دی ضرورت پھر بھی دن ضرورت پے پھر بھی مل سکتا ہے دن نال زیادہ روشن صرف دل کا ذکر کر کے نی رات ختم کر دی پرما الا ان <تصفح> سی ان سکال سکال پالش تیار کی سائیکل کرنے چمکدار بنا واسطے کوئی کیمیکل ایسا تیار کی تا جان دا ہے۔ اللہ نے دن سائیکل نکل اور پالش کرنے وسیعکالو بے ذکر اللہ اللہ کے ذکر ہو جائے دل نکل ہو, دل نکل ہو اور اللہ کے ذکر چو سب تو بہترین ذکر بھی اللہ دلہ پتا تھی کہ لوگ نے جلیاں پاڑی لوگا نے لوگاں نے سرا چاہ کے بہنا اور دعوی یہ کرنا ہے کہ اِسی نفس کشی کر رہے ہیں یہ نفسیاں مارا کچل رہے ہیں اللہ کے ذکر اندر مصروف رہ اللہ پتا سی بہترین ذکر بھی اپنی کتاب اندر بیان فرما دیتا فرمایا میں دیا یاد کرنا چاہو طریقہ لذکری نماز قائم کر لو جنہیں نماز قائم نہیں کی تھی انہیں کبھی یاد ہی نہیں کی. بے نماز آدمی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا وہ کچھ بھی کیا کرے اللہ کا ذکر نہیں کر وہ ایک دھوکھے اور فریب اندر مبتلا ہے میرا ذکر کرنا ہے نماز کا امکان بہرحال یہ دوسرا موضوع ہے بیت اللہ کے اس کونے کو کھڑے ہو کے جس کونے اندر حضرت نصب ہے پہلا طواف دوس دن اس طواف کا نام ہے طواف کتم تین طواف حاجی واسطے فرض ہیں باقی سواف نقلی ہیں جن نے چاہے کرے اور رج رج کے کرنے چاہیے کیونکہ یہ کام کتنے ہو, ہو ہی نہیں سکتا سواف جن نے کیتے جا سک کرتے رہنا چاہیے جس ویسے طواف پنجاب ہو جاندے نے کسی شخص کے سواف پنجا ایماند سنت کے مطابق توحید ہی مبنی عقیدہ ہو دے عمل نبی کریم صلی اللہ ہوئے جباب کر لینا کوئی شخص بیت اللہ دے اللہ گنا مہ تو اس طرح پاک صاف کر دیں کما والا جس طرح وہی ماں نے ان او دن ہی جنم دباپ رج رج کے کرنے چاہیے لیکن تین تو فرض ہیں ایک اے نام ہے پدوم یعنی او قدم رکھنے ہی، توٹنے ہی سب تو پہلا فرق ہے دوسرا آ کے مکے وہ تباف کیتا جائے گا طواف کر کے فارغ ہو کے ہوں اتنے ٹھہرنا نہیں رکنا بھی فور واپس چلے جان اپنے وقت سے اپنے مقام سے انشاءاللہ تفصیل نک کی جائے اور تیسرا تباف جڑا حاجی واسطے کر دے وہ ہے طوافے بدا جس ویسے بیت اللہ تو اپنے گھر روانہ ہو رہا ہو چلن لگے اس ویسے بیت اللہ کا حق یہ ہے کہ سب تو آخری کم اتو نکل طواف ہوئے اور او عجیب کیفیت اور یہ دلانی جس طرح ایک چھوٹا جا بچہ اپنی ماں کو جدا ہو رہا ہوں بالکل یہ حالت تاری ہو جاتی ہے کہ مینو اللہ نے اپنے گھر بلایا دی کہ میں ہوں اتو چلی جا رہا روا ہوا آدمی نکلتا ہے اور یہ کہہ رہا ہوں اللہ میں ہوں لیکن آئی کہ جانا تو نہیں سوچا ہوں لیکن مجبوریاں ایسا نہیں کہ میرے جانا پی ہوں جا رہا ہوں لیکن مینو جلدی بلاوی اگر ایمان ہوگا دل اندر زمیر بےدار ہوگئے تو روا ہوا آدمی نکلتا ہے اور یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں مجبور ہو کے جا رہا میم ہوں جلدی بلاوی پھر بلاوی تیناً کدو طواف زیارت اور طواف ودا واپس آگے یہ تواف کدوم اندر کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا سنتیں ایسا موجود نے یہ باقی طوافا اندر نہیں پہلی چیز سے یہ ہے کہ جس لئے توافے کدو کرن لگے جان جی پہلا تباف کرن لگے تو یہ حیران چوک کے پہنیا ہوا ہے حیران بنیا ہویا ہے کھڑا ہو کے تباخ شروع کرن تو پہلے اپنا سچا کندا جڑا ہے اے ننگا کرے لوگ اتو ہی کر لیں کسے دسیا ہی نہیں جا رہا تو جی دسو تو آخے نہیں لگتے دے, منگے دے نہیں آئی تھی اپنا کام کرو سجا کندھا ننگا کرنا ہے اتنے تباہ شروع کرنے پہلے اتوں نہیں لنگا کر کے چلنا اگے پیچھے سے نماز کروں نگیا نہیں پڑھتے احرام بن کے کندھا بھی ننگا کر لیں جڑا سطر اندر شامل ہے کندا ننگا ہوئے گئے نماز ہوں نہیں سجا کندا ننگا کرنا اتنے کھڑوں ہوجبیا سامنے تباہ شروع کر لگیاں وہی چادر جڑی کندھے, دے. کندھے دے کے اتوں گزاری تھی وہ کندے کے تھلوں کٹ کے اس طرح کر لیں تین چکر کندا نگا رکھ کے ذرا تیز رفتار نل چل کے لگانے نے یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ, اللہ یہ تاریخ کی جس اللہ نے مکہ فتح کرایا سن اندر اپنا وہ دیکھ کی کافر اجازت نہیں سن دینی ادیبیا تو واپس کر دا کہ تھی نہیں جا سکتے وہ جی تین سو سٹ اللہ کے شریک بنا کے رکھے ہوئے سن بت رکھے ہوئے سن وہ کرسلمان دکیر اور او دی پاکیزگی اس طرح فرمائی کہ ایک چھڑی نال آپ بت گئے نبی کریم اللہ علیہ وسلم بت اس طرح سجائے ہوئے سن بیت اللہ بت گئے فرما کی رہے ہیں حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل تیز مٹن والی جا الحق چلے جس لے اس کم تو فارغ ہوئے فرمایا کہ آؤ ہوں اللہ کے گھر کا تباف کریے کنگا ننگا کیتا اور فرمایا اللہ نے اج سانزت بخشیے کہ اپنا گھر کافرہ کو واپس لے کے سانو دیتا ہے اور وہ اے ہن قیامت تک ہی کب رہے گا. انشاءاللہ. کافرہ نو مستقل کا حکم دے دیا گیا ہے اللہ نے فرما دیتا. اے مشرکو تسی گندے ہو نجس اور پلید ہو تسی. اندر لاسطت موجود ہے خبردار آئندہ میرے گھر کے قریب بھی نہ اور عمل ہو رہا ہے اب بھی اکثیل دیکھتا ہے بندہ عمل ہوا ہو ججے تو جس ویسے بندہ چل گئے ہے کسی نے طائف جانا ہوئے ریاض جانا ہوئے کسے اور ہو جانا ہو جکے کی حدود آ جاندی نا سامنے اتنے لکھا ہوا موجود ہے روڈ فار مسلمز روڈ فار نان مسلم اے مسلمان کا رستہ ہے یہ غیر مسلم کا رست اللہ دے سے عمل نظر کہ اگر تو کے نظر تو تو تو تے یہ تھوڑا جہا اعزاز ہے یہ تھوڑی جی عزت ہے جی اللہ نے مسلمان اللہ نے اعزاز ننگا کر کے, اپنے رب دے کاردہ چودری بن کے کرو تاریخ یہ ہے کندھا ننگا کرو تے ذرا رفتار ایسا کرو چون چوم کے چلو تین چکر اس طرح لگوائے محمد اللہ اور تو چکر لگا دیا ہیں پڑھیا کی تے حکم کی دتا پڑھن کا اج تب چھپ گئی ہیں نا تقسیم بھی نے جان والے دوستوں بھی اللہ کرے کوئی ایسا بندہ آ جائے جیڑا ایسے لٹریچر نو دیکھے کہ سنت مطابق ہے یا سنت کے خلاف ہے ان اندر لکھا ہوا ہے پہلے چکر کی دعا دوسرے چکر کی دعا تیسرے چکر کی دعا ہتھا کہ ستر چکر مختلف دعوا اور ایئر لمبیا لمبیاں سال بھی یاد کرتے رہو شاید یاد نہ ہو اللہ نے قرآن اندر ایلان کیا ہوا کہ میں دین بڑا سوکھا بھیجا تھے یہ چنگا سوکھا ہے لمبیاں لمبیا دعاؤں پہلے چکر دی ہو اور دوسرے دی ہو وہ طواف سے کی کرنا ہے بندر اونجی چکر چڑھ جاتے ہیں وہ دعا دیکھتے کئی بزرگ بلکہ اکثر کتاب پکڑی ہوئی ہوں اس رش اندر اس رجوع اندر چشمہ لگایا ہوں کتاب پکڑی ہوں نالے دعا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں نے تباف کر رہے ہوں نے نے کی فرمایا کہ جس ویل حجری اسمد کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو آپ شروع کر لگو اگر حضر اسد نو گوسا دینا اللہ موقع دے دے تو بوسا دے لو جس میں لاہ اللہ, اللہ اکبر کہ جی بوسا نہیں دے سکتے تو ہاتھ لگا لو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس طرح ایک ہاتھ نل دونوں ہاتھ نہیں اکثریت نے دو ہے ہوں ایک ہاتھ جا ایک ہاتھ اس طرح بلند کر کے جی آسانی طرف اشارہ کردے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنا تباہ شروع کر دیا اگر ہاتھ چھو گیا تو بوسہ بھی نہیں دینا بسم اللہ اللہ اکبر اشارہ شروع کر دو پڑھنا چاہیے پڑھتے چلے جاؤ جسے پہنچو تیسرے کونے پہ بہت اللہ کے تیسرے پونے سے پہ پہنچو جہاں نام رکنے یمن ہے فرمایا اگر ان چھو سکو تے چھو لو بوسا نہیں دینا چھو لو تب بھی بوسا نہیں دینا صرف ہاتھ لگانا ہے جے چھو نہیں سکے تے دور وہ گزرتے ہوئے یہ دعا جہی پہلے پڑھ رہے تو یہ بدل کے تے ایک ہو چھوٹی جی دعا سکھا دیتی فرمایا او پڑھنی شروع کر دیو بنا آنا دنیا اکانا وفیل آسانا وکنا آگا بننا رکنی جنانی تو گزر گیا وفیل آسانا وکن آگا بننا سارے ای چی پڑھتے چلے جا اگر یہ بھی یاد نہ ہو گئے تو فرمایا جو کچھ یاد ہے وہی پڑھتے چلے جا کن سہولت ہے یہ دعوا بھی یاد نہیں نہیں آ جو کچھ آ پڑھتے سات ایک چکر دوسرا تیسرا جس ویل تین چکر پورے ہو جان اس طریقے کہ ہون فرمایا ہوں سارے دوست ساتھیانو فرما رہے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اس او ویلے اونٹنی تے سوار سن اونٹنی تے بیٹھ کے تو آپ فرما رہے ہیں تاکہ سارے دوست دیکھ رہے ہیں حضور کی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا چکر مکمل کر لیا چوتھا شروع کر لگیا فرمایا ہوں اپنا اپنا کندھا ٹک لو نیچیا کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سر تین چکر چوتھری بن کے لگاؤ دا حکم دیتا کہ دکے والے قابل سو اللہ نے تلو لے کے جنہ اصل کعبہ ہے سی چوتھے چکر اندر پھر اپنے رب دا شکریہ ادا کردیا ہوا کندھا ٹک کے فرمایا چار چکر ہوں اس طرح پورے کرائے رفتار بھی آم ہو جائے وہ تیزی وہ ذرا تھوڑا جہا چھوم کے چلنا وہ بھی ختم کرا دندا بھی حکم دے دیتا بیٹھے ہوئے اپنے کندھے ٹک لیا محمد اللہ سچ چکر پورے کر کے فرمایا آؤ ہن ذرا اس پتھر دی طرف جہاں نام ہے مقام ابراہیم اللہ نے قرآن اندر بھی جہاں ذکر کر فیہ تم بینات پرمایا گھر اندر بڑی آن نشانیاں موجود نے قدرت دیا, دیا، دی نشانیاں نشانی وہ دی نشانی نشانی نشانی پتھر ہے جہاں تیرا کلیل کھڑا ہو کے میرے گھر بھی تعمیر کرتا رہا وہ جنہوں دوستوں اور بزرگ نے پتھر دیکھا ہے وہ اس بات کی دی گواہی دن گے کہ اس پتھر تے دو پیروں کے نشان موجود ہیں کیونکہ کافی دیر لگ گئی نا اللہ اکبر آسمان تو اللہ نے جبریل نو بھیج دیتا کہ جبریل جا کے نشان نشاندہی کر کے میرا گھر کتنے کتنے ہے اللہ کا یہ گھر طوفانے نوہ ادر آسمان سے اٹھا لیا گیا وہ جتھے دیواراں سن نشان بھی مٹ چکے سن جبریلے نشان لگائے حصے سن جبریل ای امین نے اللہ حکم نشان لگائے تے خلیل اللہ اور زبی اللہ نے اتنی دیوار چکنیاں شروع کر دیا یہ پتھر جہاں نام مقام ابراہیم اللہ نے بیان فرمایا قرآن اندر یہ لفٹ اور دیگر سامان اج نکل آئے اج تو کئی ہزار سال پہلے کہ جسے دیواراں دیا، اس پتھر سے کڑے نے دیوار بنا رہے نے جدو کوئی چیز چیز خود تھلے دے سن پتھر چلا جا پھر لگا دیندے سن اس پتھر ہو جباف ست چکر لگا کے میت اللہ دے تے مکمل نہیں ابھی ہوا سات چکر لگان تو بعد اس طرف چلے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف حضر اسفت کے مقامی ابراہیم ہے. اور فرمایا کہ آؤ ہن یہ رخ اختیار کر کے تے دو دو نفل ادا کرو دو دو کا نماز پڑھو یہ تباپ کا حصہ ہے یہ نماز پڑھن تو بعد تباپ مکمل ہونا ہے اور ساڑھی خوش قسمتی اور خوش نصیبی اے ہے کہ جیڑا رخ سانو اللہ نے عطا فرمایا ہے بطور قبلہ اے اوہی رخ ہے جس پاس سے مقام ابراہیم ہے جس کونے اندر حجر اسود ہے اور جس دیوار اندر بیت اللہ دا دروازہ ہے اے اوہی رخ ہے دو دو رکتہ پرندہ حکم دیتا اور آپ بھی بڑے خشو اور خضون جماعت نہیں کرائی اپنی اپنی نماز پڑی دو رکتہ نفل ادا کی پہلی رقت اندر سور کافی روح کی چلاوت فرمائی دوسری رکت اندر سورہ اخلاص پڑھی کل ہوا فی رو دوسری رقط اندر کل ہو ولہ ہو اہد خوشو خزو دو رقط پڑھ کے کہ پھر اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے اتے ہی بیٹیا دعوا کی منگو ہوں اللہ کو جو کچھ منگا سارے, سارے حضر اللہ اللہ اس اسرد نوسا دہجین یہ توجی یہ چونکہ آپ نے تباخ کیا اونچنی بیٹھ کے حضرے اسود تھلے رہ گیا وہ تقریباً آدمی دے قد بڑھابا جتے چیرہ آنڈ ہے تقریباً انہی بلندی تے نصب ہے شروع تو آپ اونٹنی تے سرار سب چونکہ بوسا نہیں دے سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایس واسطے تواف کرن تو بعد بوسا دیتا ہوں اور پھر اوسرخ نو اختیار فرمایا جس پاسے او پہاڑی ہے جس پہاڑی دا نام ہے صفاہ اور اے آیت تلاوت کردے کردے خود گئے ان صَفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ کے صفا اور مروہ اے دونوں پہاڑیاں اللہ دے نشانات تو نشان ہیں امی اسماعیل حضرت حاضرہ علیہ السلام وہ تے ایک ضرورت واسطے ایک پہاڑی تے چڑھیانے ضرورت پوری ہندی نظر نہیں آئی پھر اتر کے دوسری پہاڑی کی طرف چل تے جا چڑیا پھر واپس پھر پھر انہوں او نے کی پتا سی کہ میرا اے جانا اللہ دیہ کنا مقبول ہو رہا ہے کہ قیامت تک بندے کا نہ عمرہ نہ اچ قبول نہیں ہو سکتا جنہ تیرے یہاں پہاڑیاں تے چڑھے گا نہیں اترے گا نہیں چڑھے گا نہیں اترے گا نہیں اس یاد نلہ نے زندہ کر داغت کرتا اسماعیل علیہ السلام اسلام واسطے پانی دی تلاش اندر ساری ماں انہیں پہاڑیاں چڑی اور چند کجور مشکی کا پانی کا سی جہاں دے کے اپنی اہلیہ محترمہ اور اپنے بیٹے واسطے حضرت ابراہیم آلے اسلام اتو چلے گئے سن اللہ کا حکمے سے اتاریا بیوی نو نیٹے نو بیٹا چھوٹا جہ بچہ کجورا دیتی ہیں چند پانی رکھیا کول کے اونٹ نا کے چل پے قدرت حاضرات کہ شاید اونٹ نو تھوڑی دور کھان پیسے چرن واسطے چڈن گئے لیکن جسے لئے محسوس کیتا کہ یہ دور ہی دور دور ہی دور, دور جا رہے ہیں پچھو آواز اے اے اللہ دے پیغمبر ابراہیم دیکھیمبراہیم خان سارے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے کہ سانو ایتھے بے آب ہو گیا آبادی اندر چڈ کے جیت انسان دا کوئی نام و نشان نہیں ملتا اتنے چڈ کے آپ جا رہے ہو کوئی ناراضگی ہو گئی حکم آیا ابراہیم یہ آواز سن کے روک وہ تو نہیں بولنا منہ مو ادھر ہی تیرا جا رہے تیرا جدھر جہر کھڑا کھڑا کہہ دے آداب امارانی ربی کوئی ناراضگی نہیں ہوئی میرے رب نے اے حکم دیتا مکم دے وہ عمل کر کے جا رہا جس ویلے ایک پیغمبر دی بیوی اور دوسرا پیغمبر بسم اللہ جس رب نے حکم دیتا ہے ضائع نہیں کرے گا ابراہیم چلے گا وہ کجورا بھی چند دن بعد ختم ہو گیا پانی بھی ختم ہو گیا بچے دی حالت غیر ہو گئی اٹھیاں پہاڑی کے سامنے چڑھ گئی کہ شاید کتے کوئی جانور اڑتا نظر آوے کیونکہ اے علامت حلامت کہ جتنے پانی ہوندا ہے اتنے جانور اڑ لیکن کوئی جانور نظر نہیں آیا اتر کے تے چونکہ پانی دی تلاش تھی بچے دی زندگی وہ مخمتے اندر ہے خطرے اندر ہے دیکھ خبری اندر ہی تھوڑا جا فاصلہ ساری ماں نے دوڑ کے طے اللہ اگے جا کے مروہ پہاڑی تے چڑھ گئی دیکھیا کوئی جانور نظر نہیں آیا پھر واپس پھر ادھر, پھر ادھر ادھر ہتھا کہ سات چکر اسی طرح پورے ہو گئے سفا تو مروا ایک چکر مروہ تو سفا دو سفا تو مروہ تین اسی طرح سات چکر پورے ہو گئے جس جسے آخری بار مروہ تو کھڑیاں نے تے نالے بیٹے نو بھی دیکھ رہی نے کہ بیٹا لٹایا ہوا ہے دیکھا سفید لباس والا کوئی شخص بیٹے کے قریب بیٹھا ہوا نظر آیا خطرہ محسوس کیا کہ بےٹا کلہ لے کے ہوا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جلدی نہ اتو تاری جس ویسے قریب پہنچ دیا کہ وہ سفید لباس والا غائب ہے بیٹا زمین سے اس طرح اڈی رگڑ رہا ہے کہ تھلوں چشمہ نکل رہا ہے. اور یہ پانی ہے جیسے خالص ایک ایک قطرے نو مسلمان ترس جانے کوئی پانی دینا نہ پینے واسطے تو آدھ بے شک تھوڑا جہاں دے لیکن دے لیکن دہی خالص یہ چشمہ ابر رہے جس ویلے دیکھا پانی بڑی تیزی نو زمین چ نکل رہا ہے زور نظر باہر آ رہا ہے محسوس کیتا کہ یہ تے پھیلتا جائے گا ادھر پتھر چک کے تے جس طرح کنڈیئر بنائی دیے منڈیر بنانی شروع کر تے نال اپنی زبان اندر عبرانی زبان اندر فرمانا شروع کر دیتا زم زم زم زم, زم رک جا ٹھہر جا رک جا اور نامی اللہ نے آپ زم زم رکھتے پانی رک گیا ٹہر گیا جمع ہونا شروع ہو گیا انہیں ایک کویں بھی شکل اتیا کر ہے چشمہ تے پھر کن کے رک گیا وہ <تصفح> اگر ساری دنیا تے سے فیل جانا تو اب وہ عزت نہ ہوں جڑی ہوں ابھی تعدے کرنے سن وہ اللہ نے وہی عزت بحال رکھی وہ روک دیتا اور وہ او موجدہ ایسا موجدہ ہے پچی تو تی لکھ آدمی ہے پر لے موقع مل جائے کر ہے کپڑے دھو لیکن وہ پانی مکتا ہی اللہ, اللہ اللہ نے چشمہ جاری اللہ کا بنایا ہوا موچ سفید لباس والے جبریلے علیہ سنالے آئے اسماعیل علیہ السلام کے پیر پکڑ کے چڑھیا ہوا بھی اللہ دیا تاریف کر رہے ہیں صفا تو اتردی ہوا بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور جوں ساری ماں دوڑ کے ذرا لنگی تھی اتنے نشان دور سے لگا دیتی گئی نے حکم ہے کہ اتو تھی بھی تھوڑا جہاں دوڑ کے چلو سات چکر مروا کے پورے جسلے ہو جاندے میں. تے اے سارا تواف اور اے دا نام ہے سعی تواف اور سعی اے سارا کچھ عمرہ احرام پہنیا ہویا ہے سات چکر پورے ہو گئے سفا مروا سے بھی ہو گئی عمرہ ہو گیا ان وہ پابندیاں اللہ نے ختم کر دی جام بننے وال لاگو ہوئی حکم دیتا کہ اپنی حجامت بنواؤ مردوں حکم دیتا کہ اگر بال کٹوانے نے تو اتو لے کے اتو تک پورے کٹواؤ ایکو جہ برابر جے بال منڈونے نے تو پورے منڈواؤ حلق اور قصر یہ دو لفظ قرآن نے استعمال کیتے ہیں نے بال پوری طرح ختم کر دینا شیو کر دینا اور کسر دے ہوندے نے کٹنا کٹے جان سے اتو لے کے اتو تک پورے برابر کٹے جان اور اگر قصر کیتے جان حلقتے جان تو پھر پورے ہی شیو کی کیتے جان کی کوئی حصہ باقی نہ چڈیا جائے اور شیو کرن حلک کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پسند فرمایا بال منڈوا کے آپ کی فرما دینے اللہ حمل اے اللہ جنہیں بال منڈوا دیتے ہیں انہوں نے اپنی رحمت فرما پھر فرمایا اللہ عمر اللہ جنہ نے بال منڈوا دیتے انہوں نے اپنی رحمت فرما جنا کٹائے واسطے اللہ، اللہ بھی تیسری نمبر آپ نے اور اللہ جنہوں نے بال کٹوائے نے ان بھی اپنی رحمت اصل کران اندر، بال منڈوان اندر ایک حکمت ہے بندہ زبان تو بھی نہیں کہہ رہا ہوں دا لیکن اپنے عمل تو یہ بات اپنے رب دیا ہے کہ اللہ جس طرح آج میر... آج سر بالا تو صاف ہو گیا ہے میں تیری رحمت دی امید رکھنا آج میں تو بھی صاف ہو گیا اللہ عمر محل ول مکسرین حجامت کروا کے وہ احرام کھل گیا وہ چادر اتر گئیاں سریا ہوا لباس اللہ نے اجازت دے دی اللہ کے رسول نے اجازت دے دی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں اپنا اپنا سلیا ہو ہوا لباس پہن گسل کرو لباس پہن یہ ہے عمرہ زمانے جاحریت اندر مکے کے لوگ بھی طواف بھی کرتے سن عمرہ بھی کرتے سن لیکن طریقہ اللہ پسند نہیں آیا طواف کس طرح کرتے ہیں قرآن اندر بیان کیتا فرمایا کہ سارا لباس اتار دیں ماسل ننگے اور براہم ہو جانے سارا لباس اتار کے مرد بھی اور بھی تے بیت اللہ کا تباف شروع کر دیں کر دے کی حرکت کی کرتے سر <وَتَصْدِيًا> اللہ فرما دے نے کہ بیت اللہ کا تباف کردے ہوا نالے سیٹیاں نالے تالیاں بجا یہ عبادت دا طریقہ سی زمانہ جاہلیت عربا کا ہوئے، تالیاں ہوئے، اور کا نے بجاؤں بجاؤں آئے تندر ہی فرمایا مرو میرے دو نشانات جو حج کرنت میرے گھر آوے یا نیت نا ان کوئی گناہ نہیں کہ وہ یہاں پہاڑیاں دے چکر لگاوے میرے گھر کا تلاف کرے دے چکر لگاوے سہابت درد سن کہ زمانے ایک رسم سی بیت اللہ نے ارد گرد چکر لگانا انہیں پہاڑیاں دے چکر لگانا اللہ نے فرمایا کہ یہ گناہ نہیں طریقہ بدل لو یہ میرے حکم ہی نے پسند نہیں. اللہ بشرت زندگی و صحت ای عمرہ مکمل ہو گیا اس تو بعد مکررہ تاریخ اندر حج واسطے دوبارہ احرام بننن تو انشاءاللہ پھر دوسری کسے نشت اندر عرض جائے گی اللہ سانو سنت مطابق عمرہ اور حج بار بار کرن دی توفیق عطا فرمالو اتوار دی چھٹی دی وجہ نال جمعہ دا وقت جڑا ہے او کچھ تنگ ہو گیا ہے اس اعتبار نا کہ بارہ بجے چھٹی ہوں اکثر دوستوں دکاندار دوست کاروباری طبقہ بھی اپنا کاروبار بند کر کے واسطے, ہے اس واسطے سوالات پہلی بات یہ ہے کہ جڑا موضوع چل رہا ہوگی وہ متعلق کیتے جائیں کوئی اگر سوال ذہن اندر آن آ رہا جڑا موضوع چل رہا ہے اور پوچھا جائے اگر کوئی ہو سوال کرنے جوابات انشاءاللہ اللہ نماز تو بعد دیتے جان گے جڑے دوست سننا چاہن جواب لینا چاہن او تشریف رکھن جنان او چلا جائے ہوں ان اِنہیں سارے سوالات دے اگر میں جواب دینا شروع کرا تو نماز متاخر ہو جائے گی بہت لےٹ ہو جاؤں گے اِسی اس واسطے اے مجبوری ہے نماز تو بعد انشاءاللہ شاء انہ دے انہوں جواب دیتے جان گے دوست جڑے متعلق نے یا دلچسپی رکھتے ہیں او بیٹھ جان سننے